السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومی دین واشہدو اللہ الہی لالہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن احتدہ بہدہی وستنہ بسنتہی علی یومی دین اما بعد آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کی تغدیل کا انکار کفریہ بیدات ہے تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے اہم ارکان میں سے ہے جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے گویا کہ جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے ایک چیز کا انکار کرتا ہے اور یہ انکار کفر کے درجے کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کسی کا ایمان نہیں ہوتا اور تقدیر کا انکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار ہے اللہ رب العالمین کی خلقت کا انکار ہے تخلیق کا اور اللہ رب العالمین کے بہت ساری چیزوں کا انکار لازم آتا ہے اسی لیے تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر اکبر ہے بڑا کفر ہے یہ بدات کیوں ہے کیونکہ یہ نئی چیز ہے اسلام مکمل ہو گیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک انسان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہے اور پھر بعد میں جب اس چیز کا انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ ایک نئی چیز کا مرتکب ہوتا ہے اس لحے سے اسے بدات کہا جاتا ہے ورنہ یہ کفر ہے کہ انسان تقدیر کا انکار کر دے اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں یہ امور ایک تابئی ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بسرہ میں سب سے پہلے جس نے تقدیر کے انکار کیا وہ معبد الجوہنی ہے اور یہ لوگ جنہیں انہیں قدریہ کہا جاتا ہے جو لوگ تقدیر کے منکر ہوتے ہیں آج دیکھیے بہت سارے جو ماڈرن لوگ ہیں یا عصری علوم سے بہت زیادہ متاثر ہیں یا اپنی عقلوں کو کتاب و سنت پر ترجیح دیتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں جو فلسفی قسم کے لوگ ہوتے یہ سارے لوگ تقدیر کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہتے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے ختم ہو گئے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہتے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا اس لیے امام شافی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسے لوگوں کا مناظرہ علم سے کرو اور ان سے کہو کہ کیا اللہ ہر کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا علم تھا کہ نہیں تھا اگر وہ کہیں نہیں علم تھا تو وہ کافر ہو جائیں گے اور اگر یہ کہیں کہ علم تھا تو اسی کا نام تقدیر ہے اسی کا نام قضا اور قدر ہے تو اس لیے تقدیر کا انکار کرنا یہ اللہ ہربلامن کے علم کا انکار کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ معبد الجوہنی یہ پیدا ہوا بصرہ کے اندر اور صحابہ کے آخری زمانے کی بات چل رہی ہے تو فخرش تو آنا وہ حمید الحمری تو میں اور حمید الحمری یہ بھی تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فاتین المدینہ ہم دونوں مدینہ آئے اے فقلنا اے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی صحابی مل جائے تو ہم اس سے اس کے مارے میں پوچھیں جو ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے یا نئی نئی بات کہی ہے تو کہتے ہیں کہ فلقین عبداللہ بن عمر ہم ہماری ملاقات عبداللہ بن عمر نما سے ہوئی اور وہ مسجد سے نکل رہے تھے مسجد نبوی سے فقط تنفت انا و تو میں بھی اور میرے ساتھی یعنی حمید الحمیری ہم دونوں نے ان کا ان سے معانقہ کیا گلے ملے ظاہر بات السلام کے بعد کیونکہ سلام کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا گلے ملے کیونکہ مسافر تھے دونوں یہ فخر تو یحیاء بن تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے وہ عبدالرحمٰن قبل القرآن ہماری طرف ایک قوم ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ طلبون العلم اور علم بھی تلاش کرتے ہیں وہ امون ان المر انفن و ان و انه لا قدر اور ان کا دعویٰ یہ گمان یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نیا نیا ہوتا ہے اور تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے فقال کذب اولائ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان لوگوں نے جھوٹ کہا اذا لقیتهم فاخبرهم انی انی منهم بری و انهم من جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو تم انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عنہ نے فرمایا والذي نفس ابن عمر بيدي ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو اگر ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ کے برابر سونا ہو ثم انفقه سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے ماں قبر اللہ عمن اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا حتائی امن ابل جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کر کے نہیں آئے گا پھر انہوں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا جو حدیث جبریل ہے جس میں جبیل ابین علیہ اللہ نے ہم نبی سوال کے کیا کہ ایمان کیا ہے فرمایہ تو ملائقت نبی وہ فرمایا الاخر ہی ورسل ہی وہ یوم آخر بالقدر خیر ہی و شر کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جا کر ان سے بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں وہ لوگ مجھ سے بری ہیں اور پھر یہ کہا کہ اگر وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے اسلام کے دائرے سے گویا کہ نکل گئے تو تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر ہے کفری یا بدعت یہ کیونکہ یہ ایمان میں چیز شامل ہے انسان مومن نہیں ہوگا جب تک کہ انسان تمام چیزوں پر ایمان نہ لائے اور دین کے جو اہم اصول ہیں اہم مبادی ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دینا یہ کفریہ بدات ہوتی ہے اور انسان اسلام کے دارے سے نکل جاتا ہے تو تقدیر پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اس کے بغیر کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ مشہور صاحبی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا ابو یا بنیا اے میرے بیٹے ان نقل و امل ایمان تمہیں ایمان کی چاشنی یا لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی حتم ان لم یا کن لخت جب تک یقین نہ کر لو تم کہ جو تکلیف یا جو, جو بھی چیز تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے کبھی ٹل نہیں سکتی اما اختو کلم یا کن لئے اور جو تمہیں نہیں پہنچی ہے وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی اور میں نے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان القلم۔ کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے فقال الع اکتب تو اللہ تعالی نے قلم سے کہا کہ لکھ فقار رب عماد اکتب تو اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں کال اکتب مکادیر تقوم حتقوم تو اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے یا بنیا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بیٹے میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ممات علاغ رحاد فلۂ سمنی جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مرا وہ میری امت میں سے نہیں ہے یا مجھ سے میں سے نہیں ہے اس اسناد اس کی صحیح ہے صحیح حدیث ہے یہ ابو داود کی روایت ہے اور امام علبانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے ملت اسلامیہ سے نکلنا ہے اور اگر کوئی انسان اس عقیدے پر مر جائے تو اس طریقے سے وہ گویا کی مومن نہیں تھا اور وہ کفر کی حالت میں گویا کہ اس آدمی کو فات ہوئی اس طریقے سے مسن احمد کی ایک حدیث ہے کہ ان علما خلق اللہ کہ اللہ رب العامی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا فقال القتب تو اللہ رب العلامی نے سے کہا تو لچ فجرا فی تلک سے ماں ہوا کا انہوں نے قیاماں تو اس قلم نے اس وقت وہ تمام باتیں لکھ دی جو قیامت تک ہونے والی تھی ہر بات کو لکھ دیا تو, تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سب کی تقدیر اپنے علم کے مطابق لکھی ہے اور اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے جو ہو گیا جو ہونے والا ہے جو نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کا ہے اور اس طریقے سے ابن وحب کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ ہمارے بن فرمایا فم المی امن بالقدر خیر و شر رہی احرق اللہ جو شخص اچھی عبری تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اللہ تعالیٰ اسے دو میں جلائے گا کیونکہ اس کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے اس نے ایمان کے ایک اہم رکن کا انکار کر دیا جو اسلام کے مبادی میں سے ہے اصولوں میں سے ہے لہذا اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا اور ایسا آدمی اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کر دے گا اس طریقے سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں ایک تابعی وہ فرماتے ہیں کہ میں اوبے بن کاب کے پاس آیا فق الطفی نب سی شعم القدر تو انہوں نے کہا کہ میرے دل کے اندر تقدیر کے متعلق کچھ خدشات ہیں فحدث نب شین تو کچھ آ مجھے سنائیے یا بتائیے لہب و من قلبی ممکن ہے یہ سارے خدشات میرے دل سے دور ہو جائیں تو انہوں نے کہا عبی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لنفخت مصلاح الدین ما قبل اللہ کا حتہ تو مناب اگر تم اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو اللہ البرامن اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا وہ تلم انما اسابق کا لم یقن لئی <اُخْتِئك> اور یہ بات جان لو کہ جو چیز تمہیں نہیں پہنچی ہے انما اسابق لم یقن لختے <اُخْتِئك> اور یہ داد پر یقین رکھو کی جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی وہ ماں اختوا قلم ایکسی بک اور جو نہیں آنے والی چیز ہے وہ کبھی بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی بولو متاغیر غیر حاضا اگر تمہارا تمہاری وفات تمہاری موت اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ہوئی لکن تمین احل نار تو تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے قال وہ کہتے ہیں فتح تو عبداللہ مسعود وہ حضر فہم المان وہ زید ابن فق اللحم حدسنی ببلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے کہ مبد اللہ بن مسعود کے پاس گیا خزیفہ بنان کے پاس زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حدس نبی صلی اللّہ علیہ وسلم تو سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنائی یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے سنائی یہ صحابِ کرام ہیں جنہوں نے اس طریقے کی باتیں بتائیں کہ اگر کسی انسان نے تقدیر کا انکار کر دیا اور اسی پر اس کی وفات ہوگی تو جہنم کے اندر داخل ہوگا لہٰذا تقدیر کا انکار کرنا یہ بھی کفری عبدات میں سے ہے اور جب تک اگر انسان توبہ نہیں کرے گا تو ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا کرے اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے کفر و شرک سے شکوک و شبہات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین۔ وصلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته